یہ شباثت <آمُنُّوِيه> نمبر کتنی ہے جی منافقین کی دو رخی پالیسی منافقین کی دو رخی پالیسی میں نے کہا تھا کہ منافق جو ہے نا دو منہ سانپ ہے کیا ہے جی کیا جی دو منہ والا سانپ ہوتا ہے نا دو منہ والا سانپ ہے دو رخی پالیسی یہ کتنی ہے خباس نمبر دو روپی پالوسی اور جب ملتے ہیں مومنین کو کیا کہتے ہیں ہم تو تمہارے ایمانا مومن تمہاری طرح ایک آیا ایک مانگنے والا آدمی اس کی گوچھیں تھیں بڑی بڑی طلبا کو کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک روپیہ دو میں چلا گیا میں نے کہا میں تجھے پانچ روپیہ دیتا ہوں لیکن مونچے کاپنے دے ہمیں میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے تو ہم مونچھ کاپنی شروع کیجیے وہاں بھی ہوں وہاں بھی ہوں تمہارے بذہ کا واچ تھا وہ مجھے کا تو جب وہ میرے ان کو ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہاں ہم ایمان لائد مطلب ویدا خلولا شاطین ہیں اور جب علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف وہ شیطان کون تھے جی ایک تو شیطان ان کا تھا خزرج کے قبیلے کا تھا عبداللہ بن سمجھے جی نبی کریم صلی اللہ مدینہ شریف تشریف بڑھائے نا تو منافق دو قسم کے تھے مدینہ میں دو قبیلے تھے اوس اور حضرت تو خضراج کے قبیلے کا سردار کون تھا عبداللہ بن اوبئی جس کو رئیس اور منافقین کہتے ہیں وہ بھی بڑا شاسان تھا سمجھا اور بعض یہودی جو تھے وہ بھی منافق تھے حضور کی خدمت آتے تو دعویٰ کرتے کہ ہم مومن ہیں اور ان کا بڑا شیطان سردار کون تھا کاب دن اشرف کون تھا آپ کبھی مدین شریف حاضری دیں نا تو وہ زیارت کرانے والے لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کو کہہ دیں کہ کاب دن اشرف کا قلعہ بھی ہمیں دکھاؤ اب قلعہ ہے مسما لیکن وہاں سیاہ پتھر ہیں جیسے عذاب کا نمنا ہو نا میں دو دفعہ دیکھ کے آیا ہوں اب بھی ہے وہ جگہ ہے کا بین اشرفی کا شرف کے پاس جاتے ان کا بڑا شیطان تھا تو حضرت کے قبیلے کے منافع کس کے پاس چلے جاتے عبد اللہ بن وہ تھا وہ بڑا شیطان تھا وہ ان کو تنبیہ کرتے اے یہ کیا دعویٰ کرتے ہو مسلمانوں کے پاس جاتے کہتے مومن تو ان کو کیا کہتے ہیں جی ہم تو تمہارے ساتھ دل ہمارا تمہارے ساتھ ہے ان کے ساتھ ہم فکج گا کرتے ہیں مزاق کرتے ہیں استضاع کرتے ہیں یہ بات آئی ہے سمجھ یا نہیں وہ بڑے بڑے شیطان تھے واحدہ لک المن جا ملتے ہیں مومنین کو کیا کہتے ہیں اور جب علیحدہ ہوتے ہیں اللہ شاطین ہم اپنے شیطانوں کی طرح میں مانا کرتا ہوں گرو گنڈالوں کی طرح کی طرح اب آپ پریشان نظر آتے ہیں کہ گرو گنٹال کیا بلا ہے بھئی ہمارے جو مرشد ہوتے ہیں ہم ان کو پیر کہتے ہیں نہیں ہمارے مرشد جن سے بیا ان کا کہتے ہیں اور ان پیروں کا جو بڑا ہوتا ہے پیر اس کو کیا کہتے ہیں پیران پیر کیا یا آلہ حضرت پیران پیر یا آلہ حضرت تو ہندو کے جو پیر ہوتے ہیں ہندو کے ان کو کہتے ہیں گرو کیا کہتے ہیں اور ان کے مریضوں کو کہتے ہیں چیلے گرو اور چیلا ہندی زبان میں تو ہندو کا پیر ہے گرو اور ان گرو کا جو بڑا پیر ہے اس کو کہتے ہیں گرو گھنٹال کیا بڑا بیٹھا ہوتا ہے بدم گل میں بھی بہت خاص ہے پیٹ بھی نکلا ہوتا ہے اس کو گرو گھنٹال کہتے ہیں تو بڑے شیطان کا معنی میں کیا کر رہا ہوں گرو گنٹال اب تو سمجھ آ گیا نہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پُرانے جو ہمارے ترجمے ہیں نا ان میں گرو گھنٹال لکھتے ہیں اور جب علیحدہ ہوتے اپنے گرو گھنٹالوں کی طرف کالوا مال کیا کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں وہ وہاں انڈا کہا بھائی صرف آمنا کہا صرف آمنا ادھر کیا کہتے ہیں تاکید کے ساتھ کہتے ہیں تو معلوم ہوا دل ان کا کن کے ساتھ تھا ان شیطانوں کے ساتھ ہے. بے شک شکم تمہارے ساتھ ہیں پھر وہ کہتے کہ ان کو کیوں کہا آم اللہ تو اس کا کیا جواب دینا ماں نہ لوگ استحزا کرتے لگا کرتے لکھا اللہ ہوتا سے ہوتے ہیں استحضا کا انجام اخروی لکھ لو اللہ نے فرمایا یہ استحا کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ تو استضاعق انجامے اخروی کیا ہوگا انہوں نے مومنی کے ساتھ استضا کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو استضاع کی سزا دے گا اللہ تعالیٰ منافقین کو کیا دے گا استضا کی سزا دے گا اللہ جو بہم اللہ تبارک و تعالی استہزاد کی سزا دیں گے ان کو اچھا جی لیکن وہ استہزاد کی سزا جو ہوگی نا استحزا کی صورت میں ہوگی کہ صورت میں ہوگی اب دیکھو نا جی دی. میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ سیب مجھ سے لے لو آپ ہاتھ بڑھاتے ہیں اور میں ہاتھ کھینچ لیتا ہوں سیب نہیں دیتا یہ کیا ہے مذاق ہے نا فل سراط پہ مومنین کو نور ملے گا پل سراط پہ تو منافقین نے چونکہ زہری کلمہ پڑا تھا بظاہر ان کو کیا ملے گا نور ملے گا جب چلنے لگیں گے تو نور چھین لیا جائے گا تو مومنین کو کہ ہمارا نور کہاں گیا دو مومنین کہیں گے با پیچھے جہاں نور ملا وہاں ملے گا تو ان کو دوزا کے اندر دھکیلا جائے گا تو یہ کون کو سزا دے گی کس شکل کے اندر استضا کی شکل کے اندر سزا دی گی جیسا کرو گے ویسے کرو گے اللہ تعالی استضا کی سزا دے گا यह کو یہ بات سمجھ آئی ہے یہ انجان کون سا ہے ربیع. باقی رہا یہ دنیا جو ہے نا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مجرمین کو جلدی گرفت بھی کر لیتے ہیں لیکن اکثر ایسے ہے کہ دنیا کے اندر کافر کو ڈھیل دی جاتی کی ہے کیا اب فراؤن کو کتنی ڈھیل دی گئی دی گئی یا نہیں کافی ڈھیل دی گئی بعض کے اندر گرفت ہوئی تو آج کل بھی اگر کفار کو ڈھیل دی جا رہی ہے تو آپ ہم گرفت میں آئیں گے پر میں ہوں سی تو بھیا نہم اور ڈھیل دیتے ہیں ان کو جب بدھوں کا منا لکھ لو اچھا ہے ڈھیل جانتے ہو محال محلت دے دینا محلت دیتے ہیں ان کو محلت دیتے ہیں ان کو ڈھیل دیتے ہیں ان کو ان کی سرکشی کے اندر اس حال میں کہ وہ حیران کر رہے ہیں اولائک کلوی لشترب ضلالت بل خدا سمرائے لفا آخر کے اندر سمرائے لفا کہ ہے یا ان کی داستان کا خلاصہ سمجھ لیجئے منافقین کی کتنی خباستیں بیان کی گئی ہے کیا تو آخر میں خلاصہ داستان منافقین بھی ہے اور سمرائے نکاس بھی ہے فرمایا ان کا خلاصہ ایسے سمجھ لیجئے جیسا کہ ایک آدمی کرے تھی جا رہا کیا کرے تجارت سے مقصود نفع ہوتا ہے نہیں تو نفع تو بجائے خود رہا راس المال بھی ختم کر بیٹھے کیا مثال اور ایک لاکھ روپیہ سرمایہ اس نے لگایا اس کی امید تھی کہ مجھے نفع آئے گا نفع تو رہا نفع وہ لاکھ روپیہ جو سرمایہ تھا نا جس کو راس المال کہا جاتا ہے وہ بھی ختم تباہ ہو گیا تو دیکھو منافقین نے وہ ظاہر کلمہ پڑھا تھا نہیں کلمہ پڑھا نا تو کلمہ کیا تھا یہ راسل مال تھا تو بجائے اس کے کوئی فائدہ ہو منافقانہ کاروائی کر کر کے گمراہی کے اندر ایسے چلے گئے کہ وہ ظاہری جو کلمہ پڑھا تھا اس کا بھی کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا ہو بھی پتا آگے سمجھ جائے دیکھو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید یا گمراہی کو بدلے ہدایت کی وہ ہدایت کون سی تھی جی بظاہر کیا پڑا تھا کنوا پڑا تھا یہ بھی ایک ہدایت تھی اور یہ بھی ہدایت ہے کہ کلو ماحول فطرہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے چاہے کافر کا کیوں نہ ہو لیکن نفاق کی باتیں کرتے کرتے یہ معاملے کرتے کرتے نور فطرت کو بھی ضائع کر دیا وہ کلمے کو بھی ختم کر دیا یہی وہ لوگ ہیں نے خرید کیا تمراہی کو بدل ہدایت کے پس نہ نفع پائی تجارت ان کی وہ ماتدین اور نہ ہو رہ پانے والے میرے عزیز کسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے اس کی مثالیں دی جاتی ہیں کوئی مسئلہ سمجھایا جائے نا تو مثالوں کے ساتھ واضح ہوتا ہی نہیں ہوتا تب منافقین کا جو نفاق ہے نا اس کے لیے دو مثالیں دی جی گئیں ایک مثال ہے ناری اور دوسری مثال ہے آبی کیا ایک مثال آگ کی دے دی گئی اور دوسری مثال پانی کی دے دی ہے کیا یوں ہی سمجھو کہ ایک مثال ہے پکے منافقین کی اس کی اور دوسری مثال کس کی ہے کچے منافکیں گے تو مثال سے ایک وضاحت ہوتی ہے کہتے ہیں نا فلاں آدمی ایسا ہے جیسے گدا کیا گدا بے وقوفی کے اندر مشہور ہوتا ہے مثال وضاحت ہوتی ہے جی. ماسالحم کا ما صلی اللہ رستہ کا دا نارا لکھ لو جی مثال ناری مثال نمبر ایک مثال ناری بھی لکھو اور یوں بھی لکھو پکے منافقین کی مثال جو پکے منافقین سے مثال ناری اور پکے منافقین کی مثال میرے عزیز آپ بیٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ کسی جنگل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں گنا جنگل ہے اوپر بادل ہیں کالی رات ہے تو وہاں آپ آگ جلاتے ہیں جیسے کہ آج کل کی مثال ہے آپ اپنے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں اور بلب ہو بڑا تیز بلب ہو جس کی روشنی تیز ہو اور بلب یک دم ہو جائے تو آپ کچھ دیر کے لیے اندھیری ہو جاتے ہیں کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کسی طرح جنگل کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پہلے زمانے میں یہ بجلی اور بلب تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھلا کی مثال نہیں دی کہ مثال دی ہے جو چیز وہاں تھی آگ جلاتے ہیں جنگل میں بیٹھے ہوئے لوگ رات تاریخ ہے بادل چھائے ہوئے ہیں تو آگ جلانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آس پاس کی چیزیں ذرا روشن ہو جاتی ہیں نہیں کوئی بچھو ہو سانپ ہو نظر آتا ہے مفید چیزیں بھی نظر آتی ہیں مزر چیزیں بھی نظر آتی ہیں اور آگ یک دم بجھ جائے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا ہو گیا بندہ ہو گیا ہم نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا بھی مشکل ہے تو فرمایا منافقین کی مثال بھی ایسے ہے منافقین نے بظاہر کیا پڑھا کلمہ پڑھا کچھ نہ کچھ روشنی ان کو مل گئی جب نفا کیا تو روشنی کا ہو گئی بج گئی اور اندھیرے کے اندر رہ گئے جی تو یہ مثال جی سمجھانے کے لیے جیسے وہ لوگ روشنی کے بعد اندھیرے میں پڑ گئے اسی طرح منافق بھی روشنی کے بعد کس میں پڑ گئے اندھیرے میں پڑ گئے یہ وجہ تشویش ہے آسان طور پہ مسالہ مسال کا مانا دیکھو حالت مسال بانے حالت حالت ان کی مثل حالت اس شخص کے ہے جس نے روشن کیا آگ کو آگ کو جلایا فلمبا آزاد ماحول ما ہوں پر جب روشن کر دیا آگ نے آزاد کے اندر ہی ضمیر کہاں لوٹے گا نار کی طرف پر جب روشن کیا آگ نے ارد گرد اپنے کو تو زاہب اللہ بے نور ہے بھائی آگ جلانے والا ایک تھا اور اس کے ساتھ اور ساتھی بھی تفصیل میں لکھا ہوا ہے تو جب آگ روشن ہوئی تو ذا اللہ نور ہے کھینچ لیا اللہ تعالی نے ان کی روشنی کو آگ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک روشنی ہوتی ہے دوسرا آگ کا کام ہوتا ہے جلانا تو اس شخص کا مقصود کیا تھا روشنی حاصل کرنا یا خود جلنا اس لیے نور کا راستہ کہ جو بدسوس تھا وہ ختم ہو گیا کھینچ لیا اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں کے اندر اس حال میں کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں تو جس طرح وہ لوگ روشنی کے بعد کس میں پڑ گئے اندھیرے میں پڑ گئے یہ منافق بھی روشنی کے بعد بالکل اندھیرے کے اندر پڑ گئے ہیں اب ان کی حالت یہ ہے کہ سمن بک من, من ہوم یون کوملا یا سمن سے پہلے ہم ماسوف ہے ہم لکھ لو ہم مقتدا ہے اور سمن سم اس کی خبر ہے سمن سم جمع, جمع, جمع ہے اصم کی بک جمع ہے ابکم کی ہوم جمع ہے کس کی ماں کی مانا یوں کیا جاتا ہے اچھا لفظ یہ تھا کہ ہم کا وہ سوم کی طرح ہیں جی بہروں کی طرح ہیں لیکن تشبیہ بلی اختیار کی گئی حرف تشبیہ کا گرا دیا جائے اس کو تشبیہ بلی کہتے ہیں گویا کہ وہ بہرے ہیں گویا کے وہ کیا ہے بہرے ہیں بحرے بحرے یعنی حق ہاں کو کوئی سنتے نہیں ہیں بوک گویا کہ وہ کیا ہیں جی گونگے ہیں ہاتھ کے بولنے سے آری رہی ہیں امب یا ان گویا کہ وہ کیا ہے اندھی. اب جو بہرا بھی ہو گونگا بھی ہو اندھا بھی ہو وہ راستے پہ آ سکتا ہے ایک آدمی اندا ہے لیکن سنتا ہے تو راستے پہ آئے گا یا نہیں آئے گا ایک آدمی بہرا ہے لیکن بینا ہے اشارے کے ساتھ راستے پہ آئے گا یا نہیں جس میں یہ تینوں سفتیں پائی جائیں بہرا بھی ہو گونگا بھی ہو اندھا بھی ہو فرما پہ ہم لا یا جو نہیں لوٹ سکتے کس کی طرف ہدایت کی طرف اب نہیں آ سکتے تو سمن سم بکمن امیون کہ اشارہ کر دیا گیا کہ یہ منافی کی ان کا کون سا قسم ہے پکے منافی کیا جن کا اب ایمان کیا ہے مشکل ہے ہے اس ہم نے کہا کہ یہ پکے منافق ہیں اور سمن بکم کو تشبیہ بلی سے بنایا گیا ہے یہ بیابی کے اندر دیکھ لیں او کا سیے بے مرسما ایک مثال تو ختم ہوئی ہو. کون سی مثال تھی جی ناری اب مثال کون سی ہے مائی پانی کی مثال پہلی مثال کس کی تھی پکے منافع اب جیسی مثال ہے جی کچے منافع کچے منافقین کی مثال یوں دی گئی کہ جی بارش ہو رہی ہے جی کیا ہو رہی ہے اور اس بارش کے اندر چند لوگ چل رہے ہیں بارش کے اندر اندھیرے بھی ہیں گرج بھی ہے چمک بھی ہے آپ نے دیکھا ہے نا کہ بارش کے اندر بجلی چمکتی ہے جب بجلی چمکے تو روشنی ہو جاتی نہیں تو رات کی تاریخی ہے رات ہے بادل چھائے ہوئے ہیں بارش اوپر سے برس رہی ہے لوگ چل رہے ہیں تو جب بجلی چمکتی ہے تو لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جب بجلی نہیں چمکتی وہ برق جس کو کہتے ہیں سمجھے تو وہ رک جاتے ہیں دیرا, جائے؟ ایک دفعہ ہمارے ساتھ جیسے ہوا ہم نے جو علم پڑا ہے تکلیفوں سے پڑا ہے آپ ماشاء اللہ پکھوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے پتہ نہیں وہ دس میل یا کس سفر کیا تھا تو جو رات کا سفر میں نے کیا تھا بستر میرے سر پہ صندوق سندوکی جی میرے سر پہ اور بارش ہو رہی ہے بجلی چمک رو چلتے ہم برنا جاتے ورنہ میرے ساتھ یہ کومرا ہوا ہے شاہجہباد کے علاقے پڑھنے لیا آپ دیکھو بجلی چمکی آئے تو چلنا شروع کر دیا اور بجلی روک گئی پھر رک گئے تو آپ یہ ہیں یا نہیں تو جو کچے منافع ہے غلبہ ہوتا ہوتی مال غنیمت آ جاتا کہتے وہی اسلام تو اچھی چیز ہے اسلام کیا ہے اچھی چیز ہے مسلمانوں کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے کندھے کے ساتھ کندھا ملا ابھی مسلمان ہیں تم جیسے مسلمان ہے از کو نبی مانتے ہیں آپ دیکھو بجلی چمکی تو کرنا شروع کر دیا جب اندھیرا ہو گیا یعنی مسلمانوں کو شکست آئی آگے پڑھو گے غزوہ احد کے اندر کتنے خبیص انہیں گیری کی تھی جب مسلمانوں کو شکست آ جاتی تکلیف آ جاتی تو اعتراض شروع کر دیتے یا نہیں وہ جی وہ ابو سفیان والے اچھے ہیں کافر اچھے ہیں جو اچھے ہیں بڑا اچھے ہیں تو رک جاتے یا نہ رک جاتے ہیں. تو یہ مثال ان کی دی گئی تعیور کے اندر تحیر کو وجہ تشبی بنا لو جیسے وہ اصحاب سید تعور کے اندر ہے یہ کچے منافق بھی کس کے اندر ہے تعیر کے اندر ہے ہم کہتے ہیں ان میں یقین دیکھو جی او کا سیب من السما اس سید سے پہلے اصحاب کا لفظ معصوم ہے او کا اصحاب سید کیونکہ منافقین کی کو جو تشبیح دی گئی ہے بارش کے ساتھ دی گئی ہے بارش والوں کے ساتھ بارش والوں کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے تو یہ ہس مذاق کا ہے او کا صحاب سید ماشالحم کا ما صاء اللہ کا دن ادھر بھی ماشاء الحمد نکالو او ما صالحم کا صحاب سید حالت ان کی مثل بارش والوں کے ہے سید کہتے ہیں زوردار بارش کو جو کہ ہونے والی ہے آسمان کی طرف سے یہ مانا لکھ لو بارش ہونے والی ہے کس سے آسمان سے نا کیا آسمان کی طرف سے پھر چاہے بادلوں سے آئے پھر بھی آسمان کی طرف سے ہے یا خود آسمان کے اندر بھی غیبی خدانے ہیں بارش کے غائبی سجانے کس میں ہیں آسمان تو دونوں صورتیں صحیح ہیں آسمان کی طرف سے یہ من کیا کرو یا حالت ان کی مثل بارش والوں کے وہ بارش جو ہونے والی ہے آسمان کی طرف سے ان اس کے اندر کیا ہے اندھیرے بھی ہیں برہاد گرج بھی ہے بادل گرجتا ہے بارک چمک بھی ہے یا جانا صاحب یا ہوم وہ ٹھوس لیتے ہیں اپنی اگروں کو اے یہ میری طرف دیکھو یہ زوردار ایسے اس کو ٹھوس دینا کہتے ہیں ٹھوس دیتے ہیں اپنی اندرو کا اپنے کانوں کے اندر مین سوائے باوجہ کڑکوں کے ایک کڑک دوسری کڑک کڑک ہوتی ہے نہیں بارش کے اندر حاضر الموت بوجہ ڈر موت کے جو آدمی کمزور دل ہوتا ہے نا دل اس کا کمزور ہوتا ہے تو کڑا کا ہے نا سخت مر بھی جاتے ہیں ضعیف پھول کال مر جاتے ہیں سخت حادثے کے بعد وہ بھی موت کے ڈر سے اپنے اگلیوں کو کانوں میں ٹھونس دیتے ہیں کہ نہ سن وی تم بالکافرین اور اللہ تعالی حاص کرنے والے ہیں ایسے کابلوں کو منافقین کو یہ درمیان میں جملہ مترجا ہے تمبی کے لیے کیونکہ آگے ان کی حالت پھر بیان ہو رہی ہے بارش والوں کی حالت آگے بیان ہو رہی ہے یہ درمیان میں جملہ مترجا ہے منافقین کی تنبیہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والے ہیں ایسے کابلوں کو یکاد البرق یفتہ ان سارا جو بارش والے بارش میں چل رہے ہیں نا تو وہ بجلی ایسی تیز ہے اس کی روشنی کہ ان کی نگاہوں کو کیا اچک آپ دیکھتے ہو نا شہر کے اندر جو سخت بجلی کے اندر کام کرتے ہیں یہ بلڈنگ کا کام کرتے ہیں نا تو آنکھوں کے کو اوپر کوئی چیز چڑھا لیتے ہیں نہیں اور نہ چڑھے تو آنکھوں بھی نہیں ختم ہو جائے قریب ہے بجلی کے اچک لیں ان کی نگاہوں کو کل جب چمکتی ہے واسطے ان کے بجلی تو چل پڑتے ہیں اس کی روشنی کے اندر اور جب اندھیرا ہو جاتے ہیں ان کے اوپر تو کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ منافقین کو سید کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے کس بات کے اندر تاہگی کے اندر جیسے ان میں تاہجیور ہے ان میں بھی کہا ہے تاہیور ہے اس کو کہتے ہیں تشبیح کہا کہتے ہیں کہتے کہ مشبہ بے ہے نا اس سے بھی ایک کیفیت کو انتظار کیا جائے اور مشبہ سے بھی ایک کیفیت کو انتظار کر کے کیفیت کو کیفیت کے ساتھ کیا تجویز دی جائے تو صحاب سید کی کیفیت کی کیا ہے تہیر اور منافقین کی کیفیت کیا ہے وہ بھی کیا ہے تعیور ہے تو ان کے تعیر کو ان کے تایور کے ساتھ کیا دی گئی تشویج اس کو کیا کہتے ہیں تجبی ہے, تشبیح ہے؟ اور بعض حضرات اس کو تشبیہ لیکن میں اس کو راجیہ کرار دیتا ہوں جو بھی میں نے کہی تشبیہ ہیں کہ بہت سی چیزوں کو مشبہ بھی بہت ہوں مشبہ بیبی کا ہوں بہت ہوں مثال طور اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن نازل کیا ہے نا یا وہی نازل کی اس کو تجبی دی جائے کس کے ساتھ بارش کے ساتھ کس تو جس طرح بارش کے اندر ظلمات ہوتے ہیں نا تو قرآن پاک کے اندر ان کے کفر کا بیان ہے یا نہیں تو کیا ہو گئے آگے جیسے بارش کے اندر کیا ہوتا ہے رات گرج ہوتی ہے تو قرآن پاک میں تخویفات ہیں یا نہیں وہ ڈرا ہیں نا طویل ہی دنیا خری ان کو تصویر کس سے دی گئی رات کے ساتھ قرآن پاک کے اندر جو بشارتیں ہیں ان کو تجویز دی تھی کس کے ساتھ فرق ہے دو علیحدہ علیحدہ تشبیہیں بناتے ہیں لیکن میں اس کو راج قرار دیتا ہوں تجبیہ ہے مرکب کو یہ جلال علشری میں علیحدہ تشبیہ ہے تجبی ہے مبرط کے اندر تو بارہ خلاصہ یہی ہے کہ اصحاب سیہ میں بھی تعیرور ہے منافقین میں بھی کیا ہے تعیرور ہے ان کے تعیر میں کیا ہے بلاؤ شاء اللہ کے نیچے لکھو زجر یہ زجر ہے جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں چاہوں نا جس طرح ان منافقین کی دل کی بصیرت کو میں نے ختم کر دیا ہے ان کی وہ شنوائی جو حق سنے وہ ختم کر دی ہے ان کی وہ بینائی جس کے ساتھ حق دیکھے وہ ختم کر دی ہے لیکن زہری بینائی تھی یا نہیں تھی وہ ظاہری طور پہ سنتے تھے یا نہیں سنتے تھے تو اللہ تعالیٰ کر دی پر میں اگر میں چاہوں اچھا نا جیسے ان کی دل کی بصیرت ختم کر دی ہے ان کی ظاہری بشارہ دکھا کر دوں ختم کر دوں ان کے کانوں کی شنوائی ختم کر دوں گے اور اگر چاہتا اللہ تعالی البتہ چھین لیتا ان کی شنوائی کو سم کا کمانا کانوں کو نہیں کان تو رہ جاتے ہیں کانوں کے اندر کیا چپائی جاتی ہے ہوا کی شنوائی تو آپ سارے ہیں اور ان کی نگاہوں کو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر کیا ہے شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام -e مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلامی مواد خالق و کلو شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالف